ایک میسیج چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان نہیں دی کبھی بھی آہ, یہ صحیح نہیں ہے جنہوں نے یہ کہا یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے عام آبادی میں جیسے مسجد نبی وغیرہ میں وہاں حضور نے آذان نہیں کہی ایک موقع پر سفر میں حضور علیہ السلام نے آذان کہی سفر میں یہ آذان کہی بعض علماء نے اس کی حکمت جو بیان کی وہ آپ سن لیں کسی نے مسئلہ بتایا اصل میں میسج ایسا چل ان سب چلا رہے ہیں دنیا بھر میں بس صحیح ہے یا غلط ہے چلائے چلے جا رہے ہیں سہولت مل گئی ہے بس چل رہے ہیں جناب میسج ہم روزانہ شام میں جب دیکھتے ہیں پتہ چلا کہ ڈھائی سو میسج آ گئے ڈھائی سو منٹ ہمارے پاس کہ چیک کیا جائے کہ کیا میسج ہے تو ایک چل گیا رواج ایک مفت کا رواج آ گیا تو اس کے بعد سب چل رہے ہیں جناب یہ. اب اس کی ڈیٹیل سنیے کیا بڑا اہم مسئلہ آپ نے پوچھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھے حضرت سعید ایک سعید بن معاملہ جو سیاح ستا میں حدیث شریف وہ نماز پڑھ رہے تھے حضور علیہ السلام نے انہیں بلایا انہوں نے سوچا اپنی میں یہ تو میں نماز پڑھ رہا یہ اللہ کا حکم اور یہ رسول کا حکم پوری نماز پڑھ لوں پھر اس کے بعد میں حضور علیہ السلام کا کہا مانوں گا اپنے تئیں کیونکہ اسلام تو بتدل جایا جو مسائل صاحبہ کو معلوم نہیں تھے بعد میں معلوم نہیں. وہ کچھ دیر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد حضور کی خدمت میں آئے حضور نے فرما کہاں تھے انہوں نے کہا حضور میں نماز پڑھ رہا یہ بخاری شریف کیا بھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں یہ آئے یاد نہیں اللہ تبرکاریات بخشے تمہیں یاد نہیں؟ آیت تاکہ وہ تمہیں حیات بخشیں، تمہیں وہ زندہ کریں تمہیں حیات عطا فرمائیں اس سے مسئلہ علما نے یہ نکالا تمام مفصری نے کہ کوئی آدمی اگر فرض نماز بھی پڑھ رہا اور حضور علیہ السلام اسے بلائیں تو نماز چھوڑ کر کے آگا اور حضور سے بات کریں جو حکم حکم دے اسے بجا لائے جو بات کریں اس کا جواب دے اور سب سے عظیم چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ اس آدمی کو جس کو حضور نے بلایا وہ نماز توڑ کر نہیں نماز چھوڑ کر آئے اور سارا کام انجام دینے کے بعد اپنی نماز کو وہیں سے شروع کرے جہاں سے وہ آیا وہ فرماتے نماز نہیں ٹوٹے گی اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی یہ تو پوری تقریر ہے کہ آپ یہ وقت کیوں نہیں ٹوٹے گی مسئلہ نہیں آدمی اگر زبان سے کلام کرے تو نماز ٹوٹ جاتی جیسے ہمارے مذہب میں کوئی آدمی بلا وجہ اف یا او کر لے نماز ٹوٹ جائے دو حروف ظاہر ہو جائیں نماز ٹوٹ جائے تو حضور سے بات کر رہا کلام کر رہا سلام کر رہا علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کلام اسی سے تو کر رہا ہے جن کو حالت نماز میں درو شریف پڑتا اور آیا کسی کے حکم سے جن کے حکم سے کھڑا ہوا انہیں کے حکم سے آیا اور ایک فکا جزیہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھے آدمی تو اگر اس کا نماز میں سینا قبلے سے گھوم جائے کچھ بات کرے تو اس کا تو ہم نے بتایا سلام کرے اس کا ہم نے ذکر کر اگر یہ سینہ آدمی کا قبلے سے گھوم جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی آپ کا ایمان تازہ ہوگا علماء نے لکھا مگر اس کی نہیں ٹوٹی وجہ یہ ہے پہلے تو کعبے کی طرف تھا اب جو کعبے کا کعبہ ان کی طرف کھڑا ہوا اب نماز کیسے ٹوٹے اب اس سے کیا معلوم ہوا اس تجیب اللہ رسول جب بلائے اللہ اس کا رسول اب مجھے بتائیے آج تک کسی صحابی کو کسی شخص کو اللہ نے بلایا اللہ تعالیٰ تو نہیں بلا علم کلام میں یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد آواز سے پاک ہے حروف سے پاک جیسے ہم سے کوئی کہے کہ آپ اردو بولیے اور علی بے سے لے کر یہ تک کا کوئی حرف اس پہ ہاتھ مت لگائیے اور اردو بولیے کوئی بول سکتا کہے کہ عربی بولیے مگر حروف تہجی کو ہاتھ مت لگائی. لیکن اللہ تبارک کا بطالہ اس کا محتاج نہیں ہماری آواز بند ہو جائے ہم نہیں بول سا. اللہ اس کا محتاج نہیں ہماری زبان اور ہوڈ بند ہو جائے ہم نہیں بول اللہ اس کا محتاج نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے بلا تھا کس کو بلایا اللہ تبارک و علماء نے اس کی توجہ کی ہے جو قرآن مجید میں ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا دیا اور اس کے بعد ان کے گلے پہ چھری رکھ دی تو قرآن مجید میں ہے وَنَادَى نَحْوَ أَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ حَم نے پکارا ہم نے ارشاد فرمایا ہم نے ندا ای ابراہیم قد صدقت الرؤيا یعنی تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا جیسے ہم اور آپ چیختیں کیا ایسا اللہ تعالی نے کہا ابراہیم بلکہ تم نے اپنے خواب کو کر دکھایا دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ دا بات ڈالی کیونکہ اس کا کلام تو آواز حروف سے پاک ہے نتیجہ کیا نکلا کہ استجيب لله ولي الرسول جب اللہ اس کا رسول بلا ہے تو رسول کا بلانا ہی اللہ کا بلانا رسول کا بلانا ہی اللہ کا بلانا اب آئیے آپ کا سوال حضور نے عام طریقے ازان کیوں نہیں کہی؟ اگر عام طریقے سے حضور ازان کہتے اور حضور حیا حیا الفلا تو جو آدمی حضور کی ندا پر نماز پڑھنے نہیں آئے اس کا کیا حال ہوگا یہ حضور نے مہربانی کی کہ مسجد میں ازان نہیں کہی اس لیے کہ میں ازان کہوں آپ نہیں آئے آپ زیادہ جماعت نماز پڑھ لیں گناگار تو نہیں جماعت کا سباب نہیں اس لیے کہ میری فرض تو نہیں نماز تو فرض جماعت بھی واجب ہے لیکن ہمارا معاملہ تو یہ نہیں مگر حضور جسے بلائیں اگر وہ نماز پڑھنے نہیں آئے تو وہ آدمی پھر کیسے مسلمان رہے گا کہ حضور کی ندا پر نہیں آ رہا یہ حضور نے مہربانی کی اور آزان نہیں کہی اور ایک مرتبہ سفر میں حضور علیہ السلام نے ازان کو جو کہتا ہے نا کبھی آزان نہیں کہی سفر میں حضور علیہ السلام نے آزان خود ارشاد فرمائی یہ بات ثابت ہے کتبی